اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قامت پر آمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی کو ہے اور رسول سے دعائلائی کا ذریعہ سمجھی ہاں ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے اللہ جلد انہیں اپن رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بخشنی والا مہربان ہے